سابقہ مجلس جس کا عنوان تھا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مدد کیجئے ان کے حقوق ادا کیجئے اس مجلس کے آخر میں میں نے کہا تھا کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیگر کئی موضوعات کو سمجھنا ہوگا اور ان سبھی موضوعات کے عناوین بھی ذکر کیے گئے تھے آج کی اس مجلس میں ان عوین میں سے ان موضوعات میں سے سب سے پہلے موضوع کا بیان انشاءاللہ کرتا ہوں اور اس کا عنوان ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم فدا نفسی وروحی کی تعظیم اور توقیر اور نافرمانی فرمانی کا انجام سامعین کرام سامعین کرام یہ بات ہر عقل سلیم والا شخص سمجھتا ہے کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو محالہ یا تو اس کی عزت کی جاتی ہے اس کے ساتھ مہربانی شفقت والا رویہ رکھا جاتا ہے اور یا پھر اس کی عزت اور تعظیم اور توقیر کی جاتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے محبت کرنا فرض کیا ہے اسی طرح ان صلی اللہ علیہ ول علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر بھی امت کے ہر فرد پر فرض کی ہے جی ہاں ایسا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لتمنو بلّہ ہی و رسول ہی و تو و اسیلا لازم ہے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی عزت کرو اور اس کی توقیر کرو اور صبح اور شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو سورت الفتح ہے آیت نمبر نو اور سورت کا نمبر ہے اڑتالیس فورٹی ایٹ یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ صلاحۃسلام کی عزت اور توقیر اور تعظیم اور ان کی مکمل تابع فرمانی کے بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کا بیان اپنے عقیدے کا جائزہ لیں سوال نمبر سات میں کیا جا چکا ہے اس مضمون کا مطالعہ کرنا انشاء اللہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا اور انشاءاللہ اس کا صوتی اسدار بھی جلد نشر کر دیا جائے گا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں وہ محبت جسے عموماً ہمارے کئی مسلمان بھائی اور بہن غلط لفظ میں تعبیر کرتے ہیں اور اس کو عشق رسول کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام وسلم فدا نفسی وروحی کی ذات شریف کا لفظ استعمال کرنا یا ان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے عشق کا لفظ استعمال کرنا درست ہے یا نہ درست اس کے بارے میں بھی بات تفصیل سے ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اللہ پھر کسی وقت اس کے بارے میں بات الگ سے بھی دوبارہ کر دی جائے گی یہاں اس وقت میرا موضوع نہیں ہے یہ میرا موضوع اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنی محبت رسول کا جائزہ لیں اپنے اعمال میں ان صلی اللہ علیہ ول وسلم کی عزت اور توقیر کا اندازہ کریں کہ ہم ان صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اطاعت کرتے ہیں اور ان صلی اللہ علیہ ول وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف کیا کرتے ہیں کیسی محبت ہے اور کیسی عزت تعظیم اور توقیر ہے ہمارے اعمال میں نبی علی صلاۃ السلام کے لیے دوستیاں ان لوگوں سے رکھی جائیں جو ہمارے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں کہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ قولی یا عملی سنت شریفہ کی مخالفت کر کے اور کہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ قولی یا عملی سنت شریفہ کا مذاق اڑا کر کہیں ان صلی اللہ علیہ علی وسلم کی صحیح ثابت شدہ قولی یا عملی سنت شریفہ کا انکار کر کے کہیں ان صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑا کر یا انکار کر کے اور کہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ قولی یا عملی سنت شریفہ پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑا کر اس شخص کی تجلیل کر کے در حقیقت یہ مذاق یہ تجلیل اس شخص کے لیے نہیں جو سنت شریفہ پر عمل کر رہا ہوتا ہے بلکہ یہ بلکہ اس کے لیے جس کی سنت شریفہ پر عمل کیا جا رہا ہے تو سنت کا مذاق اڑانے والے سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانے والے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ تم لوگ اس شخص کا مذاق نہیں اڑاتے جو اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم فداہ نفسی و روحی کی سنت شریفہ پر عمل کر رہا ہے بلکہ تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو جس کی سنت پہ وہ عمل کر رہا ہے ہماری معاشرت معیشت توار دھنگ، دھنگ، خلیا و لباس سب کچھ ان لوگوں جیسا ہوتا جلا جا رہا ہے جو یہ سب غلیظ گندے مکروح کام کرتے ہیں نبی علیہ السلط کی سنت شریفہ کا انکار کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی اپنی عقلوں اپنی سوچ سمجھ اپنے افکار اپنے عقائد کے مطابق ان کی تعویلات باتلا کرتے ہیں ہم لوگ ان کی معاشرت ان کی معیشت ان کے رنگ ڈھنگ ان کے اطوار اور حلی اور لباس اپناتے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم فداہ نفسی و روحی اگر ہم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے لوگوں کے مال تجارت ان کی معاشرت ان کی عادات ان کے رسم و رواج کو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا کے طور پر اپنی زندگیوں میں سے مکمل طور پر خارج کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسا بھی نہیں کرتے ہمارے لیے تو محبت رسول کا دعوی اور اس دعوے کی تصدیق کے لیے خود ساختہ من گھڑت عیدیں منانا جل سے جلوس کرنا نعرے لگانا اور بھانڈوں اور میراسیوں کے گائے ہوئے بہودہ گانوں کی لہ و تال کے مطابق کفر و شرک سے بھری ہوئی نعتیں پڑھنا سننا ہی کافی ہے یہی ہے ہم یہی سمجھتے ہیں بس محبت رسول بس یہی ہے یہاں پورا ہم نے حق ادا کر دیا محبت رسول کا آئیے کچھ دیر کے لیے ہم سب ہی اپنی اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم ہمارے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ ولا وسلم کی عزت تعظیم اور توقیر کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں اضافے کے لیے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مدد کرتے ہیں کیا خدمت کرتے ہیں کیا حفاظت کرتے ہیں کیا ہماری محبت یہی ہے کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کے پیچھے چلتے چلیں یا گانوں کی طرز پر ان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں جبکہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں گانا حرام قرار دیا گیا ہے موسیقی حرام قرار دی گئی ہے اس کی تفصیل موسیقی والے مضمون میں بیان کی جا چکی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی بھائی تو ایک طرح رہے بہنیں پوری سج سنور کے پورے میک اپ کر کے فل گیٹ اپ سیٹ اپ کے ساتھ موسیقی کی لہ و تال پر اپنی طرف سے ناطے رسول پڑ رہی ہوتی دو چار دس بیس سو ہزار نہیں لاکھوں نا محرم ان کو دیکھتے ہیں ان کی آوازیں سنتے ہیں اور وہ لہک لہک کر اپنی طرف سے محبت رسول کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں یہ کس قسم کی محبت ہے جو سراسر نافرمانی پر مشتمل یہ سب کچھ کر کے ہم یہ سمجھیں کہ اس طرح ہم اپنی محبت عزت اور توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دے رہے ہیں اس قدر غلط فہمی کا شکار ہیں ہم لوگ اور دوسری طرف کافر اور منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں واقعتا گستاخیاں کرتے رہیں ان کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ان کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت سے ڈر اور مسلحتیں یاد آنے لگتی ہیں لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپس میں لڑتے ہیں ہم لوگ بغیر کسی صحیح دلیل کے اختلاف کرتے ہیں رسول اللہ علیہ صلاح والسلام کے احکامات کے خلاف اپنی آرا کے مطابق کام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کو اپنی گمراہ اور اندھیر عقلوں کی کسوٹیوں پر پرکھ پرکھ کر سنت مبارکہ کا انکار کرتے ہوئے ہمیں یاد نہیں آتا کہ اس کا انجام کیا ہے آئیے آپ کو رسول اللہ علیہ صلاحۃسلام کی نافرمانی کے انجام کی ایک مثال سناتا ہوں دیکھیے رسول اللہ علیہ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے آج ہم بھی اسی ہمت کا شکار ہو رہے ہیں جس کا ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہوئے جہاد کے موقع پر تیر انداز صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر عمل نہ کیا اور کچھ دیگر مال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف کا شکار ہوئے صحابہ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اور آپس کے اختلاف کی سزا کے طور پر مسلمانوں کی کامیابی ناکامی میں بدل دی اور مسلمانوں کو ایک سخت ترین امتحان اور عظیم نقصان کا سامنا کرنا پڑا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب زاد المعاد میں لکھا جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کی نافرمانی اور اپنے اختلاف اور ناکامی کا ذائقہ چکھا تو پھر اس کے بعد وہ لوگ بے عزتی کے اسباب دیگر جتنے بھی اسباب تھے ان سب اسباب سے بہت ہوشیار رہنے لگے سامع نے کرام صرف ایک نافرمانی کی سزا کے طور پر مسلمانوں کو کتنا شدید نقصان اٹھانا پڑا اور کتنا سخت سبق ملا کہ ستر بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر زخم آئے اور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ خون ان کے چہرہ مبارک پر بہ نکلا فدا کل ما رزقنی اللہ آج کے مسلمانوں کا معاملہ بھی جہاد عہد میں ہونے والی اس غلطی سے کچھ مختلف نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم فدا نفسی و روحی کے احکامات کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور بے عزتی اور حزیمت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کسی ایک دو دس بیس میں نہیں کئی معاملات میں اختلافات کیے چلے جا رہے لیکن اصل سبب کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اور اور دیگر فضولیات اور فلسفیات پر بھروسہ کرتے چلے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں ہماری جان مال اور جسے ہم عزت سمجھتے ہیں اس پر کوئی آنچ نہ آئے اس حال اور کیفیت میں رہتے ہوئے کیسے یہ امید کی جائے کہ اللہ کی مدد ملے گی دنیا اور آخرت کی عزت اور آسائش ملے گی اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرنے اس کی رضا پانے کے اہم ترین اسباب میں سے ایک سبب اس کے خلیل آخری رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ, و علیہ وآلہ وسلم کی قولی اور عملی طور پر عزت تعظیم اور توقیر کرنا ہے اور دوسروں سے بھی کروانا ہے سامعین کرم میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں بارہا مختلف مقامات پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ معاشرے کی تبدیلی فرد کی تبدیلی کی مرحون منت ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ افراد کی تبدیلی کے بغیر ایک دم ہی معاشرہ بدل گیا ہو. جو لوگ ایک ہی دفعہ ایک ہی حلے میں یا قوت اور حکومت کے بل بوتے پر پورا معاشرہ بدلنے یا تیار کرنے کی سعی میں مشغول رہتے ہیں مشغول ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی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 اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین والا اسلامی جمہوری نظام نظر آئے گا نہ کہ کھوپڑیوں کو سروں کو گننے والا کافرانہ جمہوری نظام جب ہر مسلمان اپنے دین کی بنیاد سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ خود بخود وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بن جائے گا ان صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم کی عزت تعظیم اور توقیر کے اسباب میں سے ایک سبب بن جائے گا لہذا اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی بنیاد کو سمجھیں وہ بنیاد جس کو ہم اپنی زبانوں پر تو رکھتے ہیں لیکن دل اور دماغ میں اس کا صحیح معنی اور مفہوم شاید ہی ہے اور اگر کہیں ہے بھی تو اس صحیح معنی اور مفہوم پر مطلوب حد تک عمل نہیں وہ بنیاد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ مجلس میں وضاحت کے ساتھ بات کروں گا تو جب تک ہم اپنے دین کی اس اصل کو اس احساس کو اس بنیاد کو ٹھیک سے سمجھتے نہیں اور اس پر ٹھیک سے عمل نہیں کرتے ہم اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت تعظیم اور توقیر بھی نہیں کر پاتے جن جو کہ اللہ کے ہاں مطلوب و مقصود ہے آج مسلمانوں یعنی اللہ کی وحدانیت کا اور محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کا زبانی اقرار کرنے والوں کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں میں ہے اور مال و دولت والوں کی بھی کمی نہیں دینی اور دنیاوی علم والوں کی بھی کمی نہیں لیکن رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم فدا نفسی و روحی کا یہ فرمان ان سب پر بالکل پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ یو شکو العم انتدا کم کماتدا القلتہ بہت قریب ہے کہ کافر قوم تم لوگوں کے خلاف ہر قسم کی کاروائیاں کرنے کے لیے تم لوگوں کے خلاف اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے کھانا کھانے والوں کو اس کے حلقے دسترخان کی طرف دعوت دی جاتی ہے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہم لوگ اس وقت ہوں گے یعنی تعداد میں کم ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ان تم یوما کثیر ولا کن کم غصہ ان کا غصہ ولا ينزع عنا الله من صدور عدوكم المهابه منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن نہیں بلکہ تم لوگ تو اس وقت یعنی اس دن اس وقت بہت زیادہ ہو گے لیکن تم لوگ سیلاب کے پانی میں بہنے والی بھس خشک گاز پھونس کی طرح ہو گے اور ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا خوف اتار دے گا نکال دے گا اور ضرور اللہ تم لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے رسول اللہ علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا حب دنیا و کرا ہیت حب دنیا و کرا الموت دنیا کی محبت اور موت سے کراہت جی ہاں یہ حقیقت آج واقعاتی طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی بہت ہی بڑی اکثریت اس بیماری کا شکار نظر آ رہی ہے ہر طرف سے کافر قومیں ایک دوسرے کو دعوت دے دے کر مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں کہیں مسلمانوں کی قدامت پسندی کے خلاف کہیں مسلمان کی بنیاد پرستی کے خلاف کہیں مسلمان عورت کے پردے کو اس کے لیے قید کہہ کہہ کر کہیں مسلمان عورت کی پرداداری کی وجہ سے اس مسلمان عورت کو بے وقاتی کہہ کہہ کر کہ اس اس عورت کی تو کوئی وقت ہی نہیں بے وقت چیز ہے یہ کہیں مسلمانوں کی غیر سودی معیشت کے خلاف باتیں کر کے کہیں قرآن کریم کے خلاف کہ وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے کہیں مسلمانوں کے دینی مدرسوں کے خلاف کہ وہاں دہشت گرد بنائے جاتے ہیں کہیں مسلمانوں کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلیہ علیہ علیہ وسلم کے خلاف کہ انہوں نے دہشت گردی کی تعلیم دی وغیرہ وغیرہ وغیرہ اور ہم مسلمان محبت رسول صلی اللہ علیہ ولا وسلم کے دعوے کرتے ہوئے ایک دوجہ کا گربان پھاڑنے میں مشغول ہیں ایک دوجے کی داڑیاں کھینچتے ہیں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں کتنے ہیں جن میں بات کرنے کی حد تک ہی ضرورت ہو کہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستخی پر کوئی حرف احتجاجی بلند کر دیں اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی کھلے عام نافرمانی فرمانی کرنے والوں یا والیوں کی کافر ہوں یا کلماغو مسلمان اگر ان لوگوں میں سے کسی کی شان میں گستاقی ہو جائے یعنی اسے وہی کچھ کہہ دیا جائے جو کچھ کے حقیقتاً وہ ہے تو اسے اس کی شان میں گستاخی سمجھ لیا جاتا ہے ہر طرف شورو غوغہ مچ اٹھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم ان پر میرا سب کچھ قربان ہو جائے ان کی شان میں گستاقیوں پر گستاقیاں کی جائیں اور بڑی فرعونت اور رعونت کے ساتھ ان کو درست مانا جائے ان گستاخیوں کو درست مانا جائے ان گستاخوں کو بچانے کی کوششیں کی جائیں اور تو اور مسلمان بھی یہ کہیں کہ حق رائے سب کا ہے کہیں یہ گستاخیاں زبانی طور پر ہو رہی ہیں کہیں یہ گستاخیاں رسول اللہ علیہ سلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف خود ساختہ رسموں رواجوں عقائد اور عبادات کو بنا کر انہیں مروج کر کر اور صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا انکار کر کے ہو رہی ہیں اللہ کی قسم کچھ بعید نہیں کچھ بعید نہیں کہ زمین پھٹ کر ہمیں نگل لے آسمان ہم پر ٹوٹ پڑے سمندر ہمیں غرق کر دیں پہاڑ ہمیں پیس دیں درندے جنگلوں سے نکل آئیں اور ہمیں چیر پھاڑ دیں اللہ کے فرشتے ہمارے گھر ہماری بستیاں ہمارے اوپر اونٹی کر دیں بادلوں میں سے پانی کی بجائے آگ برس پڑے ہمارے دریا سمندر لاوا بن جائیں اور ہم پر امڑ آئیں کیسے مسلمان ہیں جس کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی محبت کا دعوی کرتے ہیں اس کی شان میں گستاخیاں کی جائیں اور گستاخی کرنے والوں کا ناطق بند کرنے کی بجائے ہم ان کے کفر کی توجیحات پیش کرتے پھرے کہ حق رائے کا استعمال سب کے لیے ہے بلکہ اگر کہیں کسی غیرت مند اور محب رسول صلی اللہ علیہ, و علیہ, وآلہ علیہ وسلم نے کوئی کاروائی کی تو اس کے لیے معذرت بھی کریں کیا یہی حب دنیا وکرا ہیت الموت نہیں کیا یہی دنیا کی محبت اور موت سے کراہت نہیں ہے اس بزدلی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اس کلمے کا مفہوم ہی نہیں جان پائے جس کے بولنے اور پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی صفوں میں گنے جاتے ہیں اگر ہم اس کلمے کا مفہوم جانتے تو اس کے تقاضے بھی جانتے اور انہیں پورا کرتے ہوئے نہیں تو کم از کم انہیں پورا کرنے کی کوشش میں تو مشغول نظر آتے یعنی اگر ان سب تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر نہ آتے تو کم از کم انہیں پورا کرنے کی کوشش میں تو مشغول نظر آتے یاد رکھیے سامعین کرام یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان زندگی کے ہر معاملے میں اس کلمے کے مکمل نفاذ کا تقاضا کرتا ہے جیسا کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے زیر تفہیم موضوع اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا و روحی و کی مدد کیجئے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیگر کئی موضوعات کو بھی سمجھنا ہوگا جس میں سے ایک پہلا موضوع یہ جس کی بارے میں ابھی بات کی گئی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلہ وسلم فداہ ونفسی و روحی کی تعظیم اور توقیر اور ان کی نافرمانی کا انجام یہ ہم نے سمجھ لیا انشاءاللہ اللہ اچھے طریقے سے کہ نبی علیہ صلاۃ وسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم فدا روحی و نفسی کی تعظیم اور توقیر کرنا اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اور ان کی نافرمانی کا انجام وہی ہے جس کا آج ہم شکار ہو رہے ہیں بے عزتی اور حزیمت اور اس کا سبب اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی بنیاد اساس کلمہ شریفہ کلمہ توحید کلمہ رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ٹھیک سے سمجھتے ہی نہیں اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو ہم اس پر اس طرح عمل نہیں کر رہے جس طرح کے عمل کرنا مطلوب و مقصود ہے اب انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے اس کلمے پر ایمان رکھنے کا تقاضا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو حق پہچاننے ماننے اپنانے اور اسی پر عمل پیراہ رہتے ہوئے اس کے حضور اس کی رضا پا کر حاضر ہونے والوں میں سے بنائے والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ